السلام علیکم ورچول یونیورسٹی کی فائنینشیل اکاؤنٹنگ سیریز کا یہ چوتھا لیکچر ہے خواتین حضرات آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی کیش اور اکروول اکاؤنٹنگ کی ہم نے بات کی تھی انکم اور لائبلٹی کی ہم نے بات کی تھی کیپٹل ایکسپینڈیچر اور ریونیو ایکسپینڈیچر کی تھوڑا سا وقت میرا خیال ہے ہم ان چاروں پانچوں چیزوں پہ کچھ اور سرف کریں تاکہ یہ کانسپٹ جو ہیں یہ ہمیں پوری طرح سمجھ آ جائے کیش اکاؤنٹنگ یعنی وہ کاروبار جو صرف مقت پہ کیا جائے all ڈیلنگز made in cash with no concept of کریڈ being given ادھار being given to either the بائر اور the سیلا that is cash اکاؤنٹنگ اکاؤنٹنگ آن دی ادر ہینڈ از ٹیکنگ ان ٹو اکاؤنٹ آل دوز ایکسپینڈیچرس وہ تمام اخراجات جو کہ ہم نے نہ صرف کیش میں کیے بلکہ جن کا استعمال یا جن سے استفادہ ہم نے حاصل کر لیا لیکن ان کی ادائیگی کچھ دنوں کے بعد ہونی ہے ان کو بھی جب ہم اکٹھا کر لیتے ہیں تو وہ پھر اکروول اکاؤنٹنگ کہلاتی ہے مثال ہم نے اکروول اکاؤنٹنگ کی دی تھی بجلی کے بل کی کہ بجلی آج جو استعمال ہو رہی ہے وہ بجلی آج استعمال ہو گئی اس میں اس پورے دن میں جتنی استعمال ہوئی اس کی کوئی لاگت آئی اس کا کوئی اس کا ایک خرچہ ہے وہ خرچہ ہم ادا کریں گے تیس دن کے بعد جب کہ بل آئے گا لیکن خرچہ جب ہم آج کا نکالنے بیٹھیں گے تو وہ بجلی جو ہم نے استعمال کی ہے وہ خرچے میں ڈالیں گے تو تب ہمارے پاس پورے دن کا خرچہ آئے گا اس کے علاوہ ہم نے کیش میں بھی خرچہ کیا ہوگا وہ بھی ہوگا تو یہ کانسپٹ اکرو کا کانسپٹ ہے یعنی وہ خرچہ جس کو جس سے ہم نے استفادہ حاصل کر لیا ہو لیکن اس کی ادائیگی کیش میں نہ کی ہو اب ہم بات کرتے ہیں کیپٹل اور ریونیو کی کیپٹل اور ریونیو کو سمجھاتے ہوئے ہم نے یہ بات کہی تھی کہ ایک مشین خریدی جاتی ہے ایک زمین خریدی جاتی ہے جو زمین جس زمین کے اوپر ایک فیکٹری کی تعمیر کی جاتی ہے وہ زمین وہ فیکٹری میں مشین لگے گی مشینری لگے گی اور اس مشینری سے پھر وہ مال تیار ہوگا جو کہ ہم بازار میں بیچیں گے اور جس سے ہماری انکم ہوگی اس زمین کی قیمت اس فیکٹری کی جو ہم نے اس کے اوپر تعمیر کی اس کی قیمت اور جو مشینری ہم نے اس فیکٹری کے اندر نصب کی اس مشینری کی قیمت کا فائدہ ایک دن میں نہیں اٹھایا جا سکتا اس کا فائدہ اس کی استفادیت ہمارے لیے کئی سال تک ہوگی لہذا اس قسم کے اخراجات کو کہ جو بارہ مہینے سے زیادہ اور ڈائریکٹلی اور اندا یا انڈائریکٹلی انکم جنریٹ کرنے میں مددگار ثابت ہو ان کی ٹوٹل کاسٹ جو ہے اس کو ہم ان چیزوں کی زندگی کے حساب سے اسپریڈ کر دیتے ہیں پانچ سال ہے تو پانچ سال میں تی, ہر سال میں تین سو پینسٹھ دن ہے تین سو ضرب پانچ جو ہے وہ تقریباً پانچ پچیس اور کوئی اٹھارہ دو ہزار دو ہزار کے قریب اٹھارہ سو, اٹھارا سو کے دن بن گئے اٹھارہ سو دن بن گئے تو اٹھارہ سو دن پہ اس مشینری کی قیمت اس فیکٹری کی قیمت یہ جو بھی چیز ہے اس کی قیمت جو ہے وہ اٹھارہ سو دن پہ سپریڈ کی جائے گی اس چیز کو مینٹین کرنے کے لیے اس دکان کو صفائی اس میں رکھنے کے لیے اس موٹر سائیکل میں کو چالو رکھنے کے لیے چلتے رکھنے کے لیے ہمیں اس میں جو تیل ڈالنا ہے اس میں جو فلٹر ڈالنا ہے وہ تمام چیزیں جو ہے وہ کیپٹل نہیں ہے کیپٹل ایکسپینس نہیں ہے وہ ایکسپینڈیچر جو ہے وہ ہمارا ریونیو ایکسپینڈیچر کہلاتا ہے روزمرہ کے خرچوں میں اس کا شمار ہوتا ہے کیونکہ اس سے وہ روزمرہ کے خرچے جب تک ہم نہیں کریں گے تو ہم اپنی انکم جنریٹ نہیں کر سکتے اب آئے ہم ایک تیسری چیز پہ جس کی بات ہم نے کی تھی انکم انکم کیا چیز ہے انکم ہم نے کہا کیش پلس وہ سیل جو کہ ہم نے جس کے لیے جو ہم نے پہ کی مثال کیا ہے مثال لے لیجیے اسکول کی کینٹین کی کالج کی کینٹین کی وہاں پہ لوگ نقد پہ بھی چیزیں خریدتے چائے نقد بھی پی لیتے سموسے نقد پہ بھی کھا لیتے ہیں اور کچھ حضرات ہوتے ہو کہتے یار میرے حساب میں لکھ دینا اور وہ حساب جو اصاب جو ہے وہ مہینے کے آخر میں وہ سارے مہینہ جو ہے وہ جو چائے پیتے ہیں اور مختلف مشروبات پیتے ہیں اور سموسے کھاتے ہیں اور اور کچھ کھاتے ہیں اس تمام کا بل جو ہے وہ تیس دن کے بعد ادا کرتے ہیں آج کے دن میں اس کینٹین والے کی آمدن کیا ہے کیا صرف وہی ہے جو کیش میں اس کو حاصل ہوئی یا اس کی آمدن وہ بھی ہے جو اس نے ادھار پہ بیچ دیا دونوں چیزیں جب ملیں گی کیش کی سیل اور ادھار پہ کی گئی سیل جب دونوں مل جاتی ہیں تو اس ٹوٹل چیز کو ہم انکم کہتے ہیں انکم صرف کیش سیل نہیں ہے انکم میں کریڈٹ سیل ادھار کی سیل جو ہے وہ بھی شامل کی جاتی ہے اکروڈ ایکسپینسیز کی بات ہوئی اس پہ پھر میں جاتا ہوں واپس جی اس میں نہ صرف وہ ایکسپنس جو آج ہم نے پے کر دیا جس کی ادائیگی ہم نے آج کر دی اور وہ تمام اخراجات جن کا خرچہ تو آج کے دن میں ہو گیا لیکن ادائیگی ان کی جو ہے وہ ابھی کسی آئندہ روز ہونی ہے مثال کے طور پہ جیسے میں نے بجلی کی بات کی تھی کہ بجلی آج کے دن میں جو استعمال ہوئی وہ اس کا خرچہ تو ہو گیا گو اس کی ادائیگی تیس دن کے بعد ہوگی یہ تمام خرچے جس وقت ہم شامل یا اکٹھے کر لیں گے اور ان کو پھر انکم میں سے نکالیں گے تو تب جا کر کے ہمارے پاس پرافٹ کی فکر آئے گی اور یہ خرچے جو ہیں جن میں نقص خرچے شامل ہیں اور جن میں یہ ایکسپینس جو کے آئندہ ادا ہونا ہے لیکن جس سے آج فائدہ اٹھایا جا چکا ہے وہ ڈیچر میں شامل ہوں گے تو تبھی ٹوٹل ایکسپینڈیچر کی آج کی فگر ہمارے سامنے آئے گی اور آج کی انکم میں سے جب اس کو ہم مائنس کریں گے تو پھر ہمارے پاس ایک کدرے پروفٹ کی قیمت آئے گی کی فگر آئے گی اس پروفیٹ کی فگر میں سے ابھی ہم نے اس مشینری کی قیمت جو آج کے روز سے تعلق رکھتی ہے آپ کو یاد ہے اٹھارہ سو دن اگر زمین, اگر زمین اگر اگر لائیف تھی اس مشینری کی اور اس کی قیمت تھی تو وہ ایکس ایکس کو اگر ہم تقسیم کریں گے 1800 دن سے تو جو رقم آئے گی وہ رقم روز کی اس مشینری کے استعمال کی قیمت ہے تو وہ جس وقت اس فگر میں سے مائنس کریں گے جو انکم اور ایکسپینڈیچر میں سے کیا تو پھر ہمارے پاس اصل منافے کی فگر آئے گی so, یہ بات ہم پچھلے لیکچر میں کر چکے ہیں اسی مسئلے کو کہ اب یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم کس طریقے سے ریکارڈ کریں گے اور کتابیں کیا ہوتی ہیں کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ ہم نے پچھلی مرتبہ بات کی تھی پہلے لیکچر میں بات کی تھی بلکہ کہ جو کیش میں نقد میں ٹرانزیکشنز ہو رہی ان کو میں ایک شیٹ پہ لکھتے جاتے ہیں روز کی تاریخ میں ہم لکھ رہے ہیں کہ جی آج اس سے اتنا وصول کیا اتنا ادا کیا فلانے سے اتنا وصول کیا فلانے سے اتنا ادا کیا بھائی وہ تو آج کی کہانی تو بتا دے گا کہ ٹوٹل وصول اور ادائیگی کی کیا ہوئی لیکن اس سے آگے بھی مسئلے مسائل ہیں مسئلے مسائل ادھار سے بھی تعلق رکھتے ہیں مسئلے مسائل اس بات سے بھی تعلق رکھتے ہیں کہ کون کون سے آئٹمس جو ہم بیچ رہے ہیں ان سے کتنی آمدنی ہوئی ان کی آج کے دن میں کتنی سیل ہوئی ہم نے کون کون سی چیزیں جو ہیں جو دکان میں رکھی ہوئی ہیں وہ نئی خریدی یا جن آرڈر دیا تھا اور جو ہمیں ان چیزوں کو مینوفیکچر کرنے والوں نے بنانے والوں نے آج سپلائی ہم کو کی اس کی اس کی لائبلٹی کیا ہے اس کی ہم نے ابھی کتنی ادائیگی کرنی ہے اس کی قیمت کتنی چکانی ہے کیونکہ وہ کیش میں تو ہم نے نہیں پے کیے لہٰذا یہ تمام چیزیں ریکارڈ کرنے کے لیے ہمیں کچھ کتابیں شاید رکھنی پڑیں گی یا کسی ایک واضح پلان کے تحت ہمیں حساب اور کتاب رکھنا ہوگا جو ہمیں وہ تمام انفارمیشن دے سکے جس کی کہ ہمیں اور ہمارے کاروبار کو ضرورت ہوگی تو یہ بات جو ہے ہم اب کرتے ہیں آپ کے ساتھ ابھی میں نے ایک چیز کہی کہ ہم اور ہمارے کاروبار کی ضرورت اس بارے میں میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ ہمارے کاروبار بھائی کاروبار تو میرا ہے تو یہ کاروبار اور میں اس میں کیا فرق ہے چیز یہ ہے کہ جی اکاؤنٹنگ کے اندر جو انڈیویجل ہے جو مالک ہے وہ مالک تو ضرور ہے اور اس کاروبار کا منافع بھی اس مالک کو مل رہا ہے لیکن کاروبار کو ایک علیحدہ حیثیت دی جاتی ہے اس کو ایک اینٹین تصور کیا جاتا ہے اس کو ایک علیحدہ چیز سمجھا جاتا ہے مالک کی پرسنالٹی سے علاوہ مالک کی انڈیویجوٹی سے علاوہ کہ جی یہ ایک خود ایک چیز ہے اور یہ کانسیپٹ جو ہے اور یہ چیز جو ہے یہ اس وقت اور زیادہ واضح ہوتا ہے جس وقت ہم بات کرتے ہیں لمٹ کمپنیز کی اور یہ اس وقت واضح ہوتا ہے کہ پارٹنرشپ کی بات کرتے ہیں کہ جی انڈیویجل جو ان کمپنیز کے مالک ہوتے ہیں اس پارٹنرشپ کے مالک جو ہوتے ہیں یا ایک انفرادی کاروبار کا جو مالک ہے اس کے اپنی حیثیت اپنی جگہ پہ لیکن کاروبار کا حساب اور کتاب جو ہے وہ اپنی جگہ پہ دونوں کو مکس نہیں کیا جا سکتا مثال دیتا ہوں میں آپ کو مثال یہ ہے کہ جی اگر میرے گھر کا سودا سلف جو ہے وہ میں اپنے کاروبار کے خرچے میں ڈال دوں تو کیا جو منافع کی فگر آئی گی وہ صحیح فگر آئی گی یا منافع کا فگر مجھے علیدہ سے تعین کر کے پھر اس منافع کا استعمال جو ہے وہ میں نے دیکھنا ہے کہ میں نے گھر کا سودا سلف کتنا خریدا بچوں کی تعلیم پہ کیا دیے جو میرے ساتھ یہ ہی اخراجات ہیں ان پہ وہ منافع میں نے کیسے خرچ کیا تو اس لحاظ سے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ کاروبار علیحدہ ایک چیز ہے اور جو کاروبار کا مالک ہے اس کی وہ ایک علیحدہ چیز ہے تو یہ بات بھی سمجھنا نہایت ضروری ہے ایک انفرادی کاروبار جو ہے اس کے اندر جتنا منافع ہے وہ اس فرد کا ہے ایک شراکت کے اندر جو منافع ہے وہ ایک شخص کا نہیں ہے وہ ایک سے زیادہ اشخاص کا ہے لمٹڈ کمپنی جو ہے اس میں بھی منافع جو ہے وہ ایک شخص کا نہیں ہے وہ ایک سے زیادہ اشخاص کا ہے اس منافع کے حصے کو جو ہے کہ اس کو ہم اپنے لیے کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں وہ ایک علی بات ہے اس سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے ہم تو صرف بات کر رہے ہیں کاروبار کے منافع کی کاروبار کے آمدن کی بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ کاروبار کا منافع جو ہے وہ اس فرد کی آمدن ہے کی ذاتی آمدن ہے تو شاید یہ بات زیادہ سمجھ میں آئے گی منافع کاروبار کا ہے منافع اس فرد کی جو اس کاروبار کو اون کرتا ہے اس کی آمدن ہے کاروبار کی آمدن اس فرد کی آمدن نہیں ہے کاروبار سے منافع جو ہے وہ اس مالک کی آمدن ہے وہ کس چیز پر اس کو خرچ کرتا ہے اس سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہمیں صرف کاروبار کے اخراجات اور اس کی آمدن سے دلچسپی ہے تو یہ فرق بھی سمجھنا بٹوین دی انڈیویجل اور انڈیویجل ہو اون دا بزنس اینڈ دا بزنس از آلسو ویری امپورٹنٹ کمنگ بیک ٹو ایشو آف اکاؤنٹنگ وہ ہمیں ٹرانزیکشن وہ سنگل شیٹ کی بات ہوئی اور ہم نے بات کی کہ جناب وہاں سے تو ہماری تمام ضروریات information کے لحاظ سے ہمیں نہیں مل سکتی concept ہے single entry bookkeeping کیپنگ کا اور اس طرف اشارہ جو ہے وہ میں نے پہلے لیکچر میں کیا تھا ایک سنگل انٹری بک کیپنگ ہوتی ہے اور ایک ڈبل انٹری بک کیپنگ ہوتی ہے اب ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں سنگل انٹری سسٹم کے اندر صرف ایک ایسپیکٹ ٹرانزیکشن کا ایک ایسپیکٹ یعنی ایک کسی بھی ڈیل کا صرف ایک سائڈ جو ہے وہ ریکارڈ کی جاتی ہے مثال کے طور پہ کیش وصول پایا کس سے پایا کیوں پایا کس لیے پایا اس سے کوئی تعلق نہیں کو خرچہ کس کو ادا کیا خرچہ ادا کر دیا کر دیا لیے کیا کیوں کیا کس مہینے کا کیا کس چیز کے لیے کیا اس سے کوئی سروکار نہیں جنرلی دیکھنے میں مشاہدہ یہ ہے کہ جی آ, جو آ, بہت ہی آ, چھوٹے پیمانے کے کوئی کاروبار ہے وہاں پہ یہ سنگل انٹری بک کیپنگ کی جاتی ہے اور, اور ہاں اس کے علاوہ حکومتیں جو ہیں वो भी सिंगल एंट्री बुक ही करती है गो अब कुछ रवाज शुरू हुआ है कि हकूमते जो है वो सिंगल एंट्री की बजाय डबल एंट्री करें अब सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर आमतौर पर दुकानदार जो है वो एक दो खाते रखता है एक कैश खाता होता है और दूसरा शायद उधार खाता कहलाएगा یہ دو کھاتے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تو یہ تو ہو گئی بات سنگل انٹری یعنی ایک سائڈ صرف اس بزنس ٹرانزیکشن کی اس ڈیل کی بزنس ڈیل کی صرف ایک سائڈ جو ہے اس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے باقی سائڈ نہیں ریکارڈ کی جاتی یعنی ہم نے پیسے ادا کر دیے یہ ریکارڈ ہو گیا ہم نے پیسے وصول کر لیے یہ ریکارڈ ہو گیا کس سے وصول کیے یہ نہیں ریکارڈ کیا کس چیز کے لیے وصول کیے یہ ریکارڈ نہیں ہوتا کس چیز کے لیے پیسے پے کیے گئے یہ ریکارڈ نہیں ہوتا کس کو ادا کیے گئے یہ ریکارڈ نہیں ہوتا یہ سارا چیز جو ہے یہ سارا کام جو ہے یہ صرف ڈبل اینٹری بک کیپنگ کے تحت کیا جاتا ہے اب ڈبل اینٹری کی بات کریں ہم ڈبل اینٹری کا بیسک کانسپٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر ٹرانزیکشن پہ یا تو ہم کوئی بینیفٹ فائدہ لے رہے ہیں یا فائدہ پہنچا رہے ہیں اور ہر ٹرانزیکشن میں یہ ہوتا ہے اگر ہمیں کسی چیز کا فائدہ پہنچ رہا ہے تو کسی اور شخص کو بھی اسی سے ریلیٹڈ یعنی اگر میں ایک چیز خریدتا ہوں تو مجھے کیا فائدہ پہنچا مجھے یہ فائدہ پہنچا کہ جناب میرے پاس وہ مال آ گیا جس کو میں بیچ سکوں گا اور جس نے مجھ کو بیچا اس کو کیا فائدہ ہوا اس کو میں نے ادائیگی جو کرنی ہے اس کی سیل ہو گئی تو اس کو فائدہ یہ ہوا کہ جی اس کی سیل ہو گئی مجھے فائدہ یہ ہوا کہ میں نے وہ مال اپنے پاس حاصل کر لیا مال کا حاصل کرنا جو ہے وہ ایک فائدہ ہے اور اس مال کی ایک قیمت ہے سو so, اتنے روپے کا میں نے مال خریدا جو فائدہ میرا ہے کس سے خریدا جس نے وہ مال بنایا تو اگر تو میں نے اس کو کیش دے دیا اس کا فائدہ ہو گیا کہ جی کیش اس کو مل گیا تو یہ دونوں سائیڈیں جو ہیں یہ ریکارڈ ہوں گی مال خریدنے کا ایکٹ اور پھر ادائیگی کا ایکٹ یہ دو علیحدہ علیحدہ ٹرانزیکشنز بن جاتی ہیں اور اس کو ہم آگے ایکسپلین کریں گے ابھی اس پہ تفصیل سے بات کریں گے ڈبل اینٹری بک کیپنگ کے اندر یہ دونوں ایسپیکٹس جو ہیں جب ریکارڈ ہوتے ہیں تو اس کو ڈبل اینٹری سسٹم کہا جاتا ہے یعنی ریسیونگ آف اے بیفٹ اینڈ دا گیونگ آف اے بیفٹ اب سوال پیدا یہ ہوا کہ جناب ٹھیک ہو گیا بھائی ہم وہ جو sheet لکھ رہے ہیں اس میں بھی تو ہم یہی لکھ رہے ہیں نا کہ جی فلاحے سے وصول کیا فلانے کو ادا کیا تو یار وہ لکھ لک تو لیا نا وہ فائدہ دونوں آ گئے تو اس میں کون سے کوئی بہت بڑا فرق ہے اب یہی فرق سمجھائیں گے اور اسی فرق کے بارے میں بات کرتے چلیں گے اور اسی سے ڈیولپ ہوگا کہ جو کمرشل اکاؤنٹنگ کا تمام سسٹم ہے وہ سسٹم ڈبل انٹری کی بیسس کے اوپر چونکہ رکھا جاتا ہے یعنی ہر ٹرانزیکشن کے دو ایسپیکٹس ہیں دو سائڈس ہیں اگر میں نے سیل کی اور اس کے اگینسٹ کیش ریسیو کیا تو میں نے کیش ریسیو کیا اور مال بیچا دو سائڈ اگر میں نے مال بیچا اور پیسے وصول نہ کیے تو پھر مال بیچا اسٹل ا بیفٹ اور جو مجھے اس سے پیسے ملنے ہیں وہ ہی میرا بینیفٹ ہے گو آج مجھے وہ وصول نہیں ہوا ہم اس سنگل شیٹ آف ٹرانزیکشنز پہ چلتے ہیں جیسے میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا کہ اس سنگل شیٹ سے ہم یہ نہیں پتہ کر سکتے ہاں شام کو بیٹھ جائے تو ہر ٹرانزیکشن کو دیکھیں ٹرانزیکشن ہر, ہر, ہر ہوئی ہے اس کو دیکھیں کہ جی اچھا یہ ہم نے وصول کیے فلاں بندے سے چائے کی پتی بیچنے کے لیے یہ پیسے ہم نے وصول کیے آ, انڈے بیچنے کے لیے یہ پیسے وصول کیے مکھن بیچنے کے لیے یہ پیسے وصول کیے داند کا منجن بیچنے کے لیے بیچ کے یہ پیسے وصول کیے ہم نے جھاڑو بیچ کے یہ پیسے وصول کیے فلائٹ تو ہر چیز کا پہلے علیحدہ علیحدہ ایک ہم کاغذ اٹھا لیں کہ جی اچھا اتنے پیسے عبد النم سے آئے اتنے احمد شاہ سے آئے اتنے فلانے سے آئے اتنے فلانے سے آئے اس حد میں یہ فلاں چیز کے لیے آئے یہ فلاں چیز کے لیے آئے فلاں چیز, چیز کے لیے آئے تاکہ شام کو مجھے یہ پتہ چلے کہ میں نے منجن کتنے بیچے میں نے چائے کے ڈبے کتنے بیچے میں نے دودھ کے پیکٹ کتنے بیچے میں نے جھاڑو کتنے بیچے ہر ایک مد کے اندر مجھے کتنے کتنے پیسے وصول ہوئے اگر سارے دن کے اندر میں نے منجن ایک بیچا اور پورے مہینے میں منجن میں نے ایک بیچا تو پھر مجھے سوچنا پڑے گا کاروباری آدمی اور انسان ہونے کے حیثیت سے کہ یار یہ منجن جو میں پانچ سو منجن ہر مہینے خرید لیتا ہوں اور یہ بکتا مہینے میں ایک ہے تو مجھے رکھنے کی ضرورت بھی ہے کوئی میں کیوں اپنا پیسہ جو اس میں آ... لگائے جا رہا ہوں جبکہ یہ تو بکتا ہی نہیں ہے مجھ سے شاید میں غلط منجن خرید رہا ہوں غلط ٹوتھ پیسٹ خرید رہا ہوں یا مجھے تعداد کم کر دینی چاہیے کیونکہ منجن استعمال کرنے والے کم رہ گئے ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے والے شاید زیادہ ہو گئے بول دودھ کی یہ برانڈ نہیں خریدنی وہ برانڈ ہونی چاہیے یہ دودھ برانڈ نہیں خریدتا کوئی یہ دہی کی برانڈ نہیں کھلا دہی پسند کرتے ہیں بند ڈبے کا دہی پسند کرتے ہیں فلانا دودھ پسند کرتے ہیں فلانا نہیں کرتے تو بھائی میں یہ تجزیہ بھی تو مجھ کو کرنا ہے نا یہ میں کیسے کروں گا جب تک میں یہ تمام معاملات لکھوں گا نہیں پھر مجھے یہ بھی پتہ کرنا ہے کہ جناب یہ تو میں نے پیسے نقد میں دے دیے یہ پیسے میں نے چکا دیے لوگوں کے لیکن ان سارے معاملات کا کیا ہوگا جہاں پہ پیسے کی ادائیگی بھی نہیں ہوئی اور کچھ دنوں کے بعد ہونی ہے لیکن وہ پیسہ جو ہے وہ میرے پاس آ گیا مال میرے پاس آ گیا اس کا بھی کہیں حساب مجھے رکھنا پڑے گا تو یہ اب اس سنگل شیٹ سے اس ڈائری سے تو مجھے تمام چیزوں کی انفارمیشن نہیں مل سکتی سو so, اس شیٹ کو اس کاغذ کو اب میں کیا کرتا ہوں اس کے ساتھ اب میں کہتا ہوں کہ اچھا ٹھیک ہے یہ معاملہ تو صحیح سمجھ آ گیا مجھے کہ بھائی یہ بہت ساری چیزیں میں بیچ رہا ہوں اور ہر چیز کا مجھے پتا ہونا چاہیے کہ کتنے پیسے اس کے آ رہے ہیں تو میں کاغذ اب بجائے صرف ایک کالم میں لکھنے کے کہ کیا وصول ہوا اور کیا پے آؤٹ ہوا کیا پیمنٹ ہوئی اب میں یہ کرتا ہوں کہ جی اس صفحے کے اوپر فٹولر سے بیٹھ کے پندرہ لکیریں کھینچ دیتا ہوں ان پندرہ لکیروں میں سے چھ لکیروں کے اوپر میں لکھ دیتا ہوں آمدن چ... ایک کالم جو ہے وہ چائے کے ڈبے کا ہے دوسرا کالم جو ہے وہ ٹوتھ پیسٹ کا ہے تیسرا جھاڑو کا ہے چوتھا ڈبل روٹی کا ہے پانچواں فلانی چیز کا ہے چھٹی فلانی چیز کا جو میں چیزیں بیچ رہا ہوں لیکن پرابلم تو میری یہ ہے کہ میں چھ چیزیں نہیں بیچ رہا میں ساٹھ چیزیں, چیزیں بیچ رہا ہوں میں چیزیں بیچ رہا ہوں اتنے پروڈکٹس میرے دکان میں پڑے ہوئے ہیں تو اب میں چھ سو کہاں سے بناؤں ایک مسئلہ ہو گیا اسی طریقے سے جب میں پیمنٹس کی طرف آتا ہوں تو پیمنٹس کے اوپر جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بھائی ایک ہیڈ نہیں ہے پیمنٹ کا چیزیں بھی میں چھ سو اگر میں بیچ رہا ہوں تو 600 سو خرید بھی رہا ہوں گا وہ جو چھ سو چیزیں خرید رہا ہوں اب ہر ایک کے اگینسٹ میں کچھ ادائیگی روز کرتا ہوں تو اس طریقے سے اس کے بھی اگر 600 سو میرے پاس چھ سو میں نے بیچے ہیں تو ظاہر ہے کہ چھ سو لوگوں کو خریدے بھی ہیں یا پچاس لوگوں سے خریدے ہیں بیس لوگوں سے تو وہ کالم جو ہے وہ اتنے ہی اس طرف بھی شو کروں گا اس کے علاوہ میرا بجلی کا خرچ بھی ہے ٹیلی فون کا خرچ بھی ہے دکان کے کرائے کا خرچ بھی ہے اور بہت سارے خرچے تو ہر ایک کے کالم میں لگتا کتنے سارے کالمس میں بناؤں گا یہ بھی ایک مسئلہ ہے تو ان تمام مسلوں کا کوئی حل ڈھونڈنا ہوگا اور اس مسئلے کا حل جو ہے وہ اکاؤنٹنگ کے اندر موجود ہے یہ حل جو ہے یہ کیا ہے یہ حل یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب اب وہی دو کاغذ ہم لے لیتے ہیں یہ کاغذ جو ہے سفید کاغذ جو ہے اس کاغذ کے اوپر ہم صرف وصولی لکھیں گے جو ہمیں کیش ریسیو ہو رہا ہے اور یہ جو سائیڈ ہے یا یہ کاغذ جو ہے یہ دوسرا کاغذ ہے یا ایک دوسری کتاب ہے اس میں صرف ہم پیمنٹس لکھیں گے جو ادائیگی ہم کر رہے ہیں اور اب چونکہ یہ پوری کتاب اس کے لیے ہے اس لیے اس میں ہم ساٹھ کالم پچاس کالم جتنے بھی چاہتے ہیں کالم بنا یا ہر صفحہ علیحدہ علیحدہ مقرر کر لے جی, کس چیز کی ادائیگی کا ہے کون سی چیز کی ادائیگی کا ہے اور اسی طریقے سے اس کتاب میں بھی ایسا کر لیں تو اس کتاب سے تو مجھے ساری عام دم مل جائے گی اور مختلف, ہیڈز کے تحت مل مختلف مدوں میں مل جائے گی اسی طریقے سے اس کتاب سے بھی مجھے مختلف مدوں سے مدوں میں خرچہ جو کیا ہے میں نے وہ مجھے مل جائے گا ٹھیک ہے پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ دو کتابوں کو میں ایک کتاب میں اکٹھا کر سکوں اب یہ کانسپٹ یہاں پہ آیا اور یہ بہت ایک پرانا کانسپٹ ہے جو کہ ڈبل انٹری بک کیپنگ کا ایک بیسک کانسپٹ ہے اور وہ کانسپٹ کہلاتا ہے ڈیبٹ اور کریڈٹ کا اب یہ ڈیبٹ کریڈٹ کیا چیز ہوتی ان کو ہم ادائیگی اور ریسیٹ اینڈ پیمنٹ کیوں نہیں کہہ دیتے صرف بھائی یہ ڈیبٹ اور کریڈٹ کیا ہو گیا بہرل یہ کچھ لاطینی زبان کے الفاظ ہیں اور چونکہ یہ تمام اکاؤنٹنگ کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا یہ شروع بھی اس طرف سے ہی ہوا تھا اس لیے وہی ٹرمز جو ہیں یہ ٹرمینالوجی جو ہے وہ ہم لے کر کے آگے چلتے ہیں اب اس میں ڈبل اینٹری بک کیپنگ میں اور یہ ڈیبٹ اور کریڈٹ سسٹم کے اندر جو بیسک چیز ہے وہ یہ ہے کہ ڈیبٹ ہم ایک کتاب کے بائی ہاتھ کو کہتے ہیں جو چیز ہم وصول کریں وہ ہم بائی ہاتھ سے وصول کر رہے ہیں اور جو چیز کسی کو دے رہے یعنی پیمنٹ وہ ہم دائیں ہاتھ سے دیتے ہیں تو دائیاں ہاتھ جو ہے وہ کریڈٹ کہلاتا ہے بایا ہاتھ ڈیبٹ کہلاتا جہاں پہ بینیفٹ دیا جا رہا ہے وہ سائڈ کریڈٹ سائڈ ہو گئی جہاں پہ بینیفٹ ریسیو کیا جا رہا ہے اس سائڈ کو ہم ڈیبٹ کہہ اب پچھلے لیکچر میں ہم نے آپ سے یہ کہا تھا کہ ہر ٹرانزیکشن کی دو ایسپیکٹس ہوتے ہیں یعنی اگر ہم کسی سے مال لے رہے ہیں مال لینے کا بینیفٹ ہمیں مل رہا ہے تو وہ بائی ساتھ پہ, بائی ہاتھ پہ ریکارڈ ہوگا اور جس کو ہم نے اس مال کے عوض یا کیش پے کر دیا یا کیش پے کرنا ہے آئندہ کی تاریخ میں اس کو ہم نے دینا ہے وہ بینیفٹ تو وہ چیز جو ہے وہ دائیں ہاتھ پہ کریڈٹ سائیڈ پہ جا کے ریکارڈ ہوگی ہر ٹرانزیکشن کا دو ایسپیکٹس ہونا سو so, ایک جگہ پہ ایک مد جو ہے وہ ڈیبٹ ہوگی اور دوسرا دوسری مد جو ہے وہ کریڈٹ ہوگی جب ہم دونوں سائڈوں کو ریکارڈ کر لیں گے تو ہماری ٹرانزیکشن صحیح طریقے سے بک ہو جائے گی ہم نے پیمنٹ کی تو پیمنٹ بھی ریکارڈ ہو گئی اور اس پیمنٹ کے عوض ہم نے کیا وصول کیا وہ بھی ہم نے ریکارڈ کر لیا تو بوتھ sides of the transaction have been recorded let me repeat this the left hand side is known as the debit side the right hand side is known as the credit side. Debit signifies receiving of a benefit and the credit side denotes the account that has provided the benefit or which has been for the benefit that we have derived so سو اس بات کو ہم یہاں پہ فی الوقت روکتے ہیں یہ کہہ کے کہ ہر ٹرانزیکشن کی دو سائڈس ہیں اور جب دونوں سائڈز ریکارڈ ہوں گی تو جو ڈیبٹ سائڈ ہے بائی سائڈ ہے وہ ہر وقت ڈائی سائڈ کے برابر ہوگی یعنی all دا ڈیبٹس ول ایٹ آل ٹائمس ایکل آل دا کریڈٹس اس بات کو تفصیل سے ہم پھر آگے اگلے لیکچر میں اس بات پہ آئیں گے واپس لیکن یہ ذہن میں رہے ٹرانزیکشن کی ڈبل انٹری سسٹم کے تحت دو سائڈس ہیں ایک ڈیبٹ سائڈ اور ایک کریڈٹ سائٹ اب میں آپ کو واپس لے جانا چاہوں گا اس بات پہ جو کچھ دیر پہلے میں نے آپ سے کہی تھی اور وہ یہ تھی کہ کاروبار اور وہ فرد یا افراد جو کاروبار کو کرتے ہیں کاروبار کے مالک ہیں ان میں فرق ہے کیسے ہم کہتے ہیں کہ جی ہم اتنا پیسہ لاکھ روپیہ پانچ لاکھ روپیہ دس لاکھ روپیہ کروڑ روپیہ کاروبار میں ڈالیں گے یہی اسٹیٹمنٹ جو ہے اس بات کو عیا کرتی ہے واضح کرتی ہے کہ کاروبار کو ہم اپنے وجود سے کچھ مختلف تصور کرتے ہیں لہذا اس میں پیسہ ڈال رہے ہیں اب کاروبار میں جس وقت پیسہ ایک شخص ڈال رہا ہے جو کہ میں ہوں جو مالک ہوں تو کاروبار پیسہ وصول کر رہا ہے کاروبار کی کتابوں میں اس پیسے کو جو میں اس کاروبار میں ڈال رہا ہوں اس میں آمد شو کی جائے گی ریسیٹ شو کی جائے گی اور وہ ریسیٹ جو ہے وہ ڈیبٹ سائٹ پہ ہوگی کیش ریسیو کر رہا ہوں کس سے ریسیو کر رہا ہوں کس سے پہ وصول کر رہا ہوں وہ میں ایک شخص سے کر رہا ہوں جو اس کاروبار کا مالک ہے تو کاروبار میں اس شخص کو کبھی نہ کبھی تو وہ پیسے جو اس نے اس کاروبار میں ڈالے ہیں وہ لوٹائیں لوٹانے چاہے وہ منافع کے ذریعے لوٹانے ہیں یا کسی اور طریقے سے لوٹائے گا تو صحیح کاروبار اور جس دن وہ سرمایہ جو میں نے اس کاروبار میں ڈالا ہے وہ مجھ کو واپس ہوگا تو میں کہوں گا کہ ہاں جی جتنا پیسہ میں لگایا تھا وہ مجھے واپس بھی ہو گیا اور اب میں اس کے اوپر کما رہا ہوں اب میرے کاروبار میرا کاروبار خود بخود چل رہا ہے سو کاروبار کے اندر اس سرمائے کی جو مالک لگا رہا ہے اس کاروبار میں اس کی آمد اور ساتھ میں یہ کہ یہ پیسہ کاروبار کے مالک سے وصول کیا گیا ہے دونوں چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں وصولی کیش کیش, کیش کے مد میں اور کس سے وہ پیسہ آیا سرمایہ ایک علیحدہ مد ہے سرمایہ کسی سے آیا جس کو وہ لوٹانا ہے لہذا اگر لائبلٹی کا ڈیفینیشن یاد ہو کہ ہم نے جو پیسہ دینا ہے کسی کو کسی فیوچر ٹائم میں کسی فیوچر ڈیٹ پہ آئندہ کے وقت میں وہ کریڈٹ اور کیش وصولی वो डेबिट दोनों साइडें बैलेंस 100 इज इक्वल टू 100 तो ये हो गई एक बड़ी बेसिक सी बात डबल एंट्री बुक कीपिंग समझाने की और ये कॉन्सेप्ट कि ऑल डेबिट्स मस्ट इक्वल द टोटल ऑफ ऑल क्रेडिट्स ये याद रखिए सो so, अब ये पैसा جو کاروبار میں مالک نے ڈالا یہ سرمایہ کاروبار کے پاس تو لاکھ روپیہ یا دس لاکھ روپیہ یا جتنے بھی پیسے ڈالے انہوں نے وہ آگئے اب کاروبار اس کے ساتھ کیا کرے گا ظاہر کاروبار میں کو چلانے کے لیے دکان کی ضرورت پڑے گی تو دکان کا کرایہ ادا کرنا پڑے گا اس میں دکان میں مال ڈالنے کے لیے کچھ پیسہ خرچ کرنا پڑے گا تو جو سرمایہ آیا اور جو کیش کو ہم نے ڈیبٹ سائڈ پہ لکھا اس کیش میں اب کمی واقع ہوتی جائے گی اور اس وہ جو کمی ہے اس کے عرض ہم نے کچھ اقدام اٹھائے ہوئے اٹھائے ہوں گے یعنی کہ ہم نے کرایہ ادا کیا ہم نے دکان میں جو چیزیں بیچنی ہے وہ مال خریدا اس کی ادائیگی شاید کی ہو اسی طریقے سے اس میں کوئی دکان میں کوئی شیلوز لگیں گے کوئی الماریاں رکھی جائیں گی وغیرہ وغیرہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس سامان کو رکھنے کے لیے وہ لگائی جائیں گی کوئی شاید گاہک کے بیٹھنے کی کوئی جگہ بھی ہو شوس ہوگا کوئی کوئی اور اس قسم کی چیزیں تو یہ تمام چیزوں پہ پیسہ خرچ ہوگا اور وہ پیسہ اسی سرمائے میں سے اسی کیش میں سے جو کہ کاروبار میں اب آ گیا اس میں سے خرچ ہوگا کیش آہستہ آہستہ کم ہوگا اور اس کے ایوز آپ کے پاس مال میں مال ہوگا بیچنے کے لیے اس کے عوض آپ نے دکان کا کرایہ ایک ماہ کا دے دیا چھ ماہ کا دے دیا اس کے عوض آپ نے کچھ شوکیس بنائے کوئی دو کرسیاں خرید لی اور اس قسم کی چیزیں کوئی لائٹیں لگوائیں کچھ اور کیا تو یہ تمام پیسہ آپ نے مختلف چیزوں پہ خرچ کیا اس تمام پیسے کو خرچ کرنا بھی ضروری تھا کیونکہ اس سے ہی آمدن اس کاروبار کی ہوگی اور اس آمدن سے ہی وہ سرمایہ جو آپ نے لگایا ہے اس کا آہستہ آہستہ اس کی ری پیمنٹ شروع ہوگی یہ اس قسم کی بات یہ ہے کہ جی اگر میں فرض کیجئے آپ کو ایک ہزار روپیہ دیتا ہوں اس ایک ہزار روپے سے وہ آپ کے پاس کیش آ گیا جیب میں اب اس کیش کے ساتھ آپ کیا کریں گے کیش جیب میں ڈال کے گھومتے رہیں گے یا اس کیش سے جا کے کوئی کتاب خریدیں گے کوئی کیسے خریدیں گے کوئی بیڈمنٹن کا ریکٹ خرید لیں گے شاید کہیں کوئی جا کے ریسٹورینٹ میں کھانا کھا لیں گے دوستوں کے ساتھ چائے پی لیں گے اب یہ تمام جو ٹرانزیکشنز کیے اس کا نتیجہ کیا ہوا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کیش کم ہوتا گیا اور دوسری کچھ چیزیں آپ کے پاس آئی اور کچھ چیزوں سے آپ نے وقتی فائدہ یا استفادہ حاصل کیا مثال کے طور پہ ریسٹورینٹ میں کھانا کھایا یا چائے پی تو اس سے وقتی طور پہ آپ کو فائدہ ہو گیا لیکن اگر آپ نے کتاب خریدی تو کتاب تو آپ کے پاس ہمیشہ رہے گی اور اس کتاب سے آپ کو آپ ہمیشہ پڑھ سکتے ہیں کافی عرصے تک پڑھ سکتے ہیں دوسروں کو پڑھا سکتے ہیں دوسروں کو پڑھنے کے لیے دے سکتے ہیں تو اس کا فائدہ تو اپنی جگہ پہ ہے بیڈمنٹن کا ریکٹ خریدتے ہیں آپ تو وہ ریکٹ سے آپ بیڈمنٹن کھیل سکتے ہیں اور بہت عرصہ کھیل سکتے ہیں یہ جو چیزیں اس قسم کی ہیں کہ جن سے فائدہ بہت عرصے تک ہمیں حاصل ہو سکتا ہے زمین ہے بلڈنگ ہے فیکٹری کی فیکٹری ہے اس کی بلڈنگ ہے مشینری ہے ٹرانسپورٹ ہے گاڑیاں ہیں یہ تمام چیزیں اس قسم کی جو ہے ان کو ہم ایسٹس کہتے ہیں ایسٹس کے بھی اقسام ہوتے ہیں لیکن ان کی بات ہم آئندہ کریں گے اس وقت تک تو صرف یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ جو سرمایہ مالک کاروبار میں لگائے گا وہ سرمایہ کاروبار آگے کاروبار چلانے کے لیے خرچ کرے گا تو وہ تمام چیزیں جو کہ ہمیں جن سے فائدہ ایک کافی دیر تک ملے گا وہ ایسٹس کہلاتی ہیں اور اس کی ریکارڈنگ ہم نے کی ہم نے وہ جو خرچ ہوا کھانے کے اوپر اس کی بھی ریکارڈنگ کی سرمایہ کس سے آیا اس کی بھی ریکارڈنگ کی یعنی یہ تمام چیزوں کی ریکارڈنگ کس سے آیا کتنا آیا دونوں سائڈیں ریکارڈ کر لی کیش ریسیو کتنا ہوا کس سے ریسیو ہوا یہ دونوں سائڈیں ہو گئی ہم نے کیش کس پہ خرچ کیا کیش میں کمی ہوئی کیش میں کمی کیسے ہوگی جب ہم اس کو ادائیگی کی سائڈ پہ لکھیں گے وہ رائٹ سائڈ پہ لکھیں گے کریڈٹ سائٹ پہ لکھیں گے تو وہ ادائیگی رائٹ سائٹ جو ہے وہ مائنس کریں گے ہم لیفٹ سائڈ سے تو ہمارے پاس بیلنس کیش رہ جائے گا وہ بیلنس کیش جو ہے وہ ہمارے پاس رہا اس کے ساتھ ہم نے وہ کیش کس چیز پہ خرچ کیا وہ بھی ہم نے ریکارڈ کر لیا کہ جی بیڈمنٹن کا ریکٹ خریدا تو ایک ٹ کریٹ ہو گیا ہم نے ریسٹورینٹ میں کھانا کھایا تو ایک ایکسپینس ہو گیا ریوی نیو ہو گیا کیونکہ اس سے وقتی فائدہ ہوا اس کا پرولونگ فائدہ کوئی نہیں کوئی بہت دیر تک فائدہ کوئی نہیں اس کا وقتی طور پہ فائدہ ہو تو ہر ٹرانزیکشن کی یعنی پیسے کی آمد کے دو سائڈ اور پیسے کے اخراج یا خرچ کا کے بھی دو سائیڈز وہ ہم نے ریکارڈ کر لی ہر وقت ہماری کتابیں ہمارا ریکارڈ بیلنسڈ ہے اس سے ذرا آگے چلے جائیے کہ صاحب ہم نے کسی سے کوئی چیز ادھار پہ لی اس کے پیسے ہم نے کیش میں نہیں ادا کیے سو so, کیش اگر میرے پاس اس وقت بیس ہزار یا پچیس ہزار روپیہ رہ گیا تو وہ تو اپنی جگہ پہ ویسا ہی ہے لیکن میرے پاس جو بیچنے کا مال ہے جو کہ پہلے جس پہ میں نے پچاس ہزار روپیہ کیا تھا اب وہ پچاس ہزار کے کیش مال کے علاوہ میرے پاس پچاس ہزار روپے کا اور مال بھی ہے ٹوٹل مال میرے پاس بیچنے کے لیے لاکھ روپے کا وہ پچاس ہزار روپے کا مال ایڈیشنل جو ہے میرے پاس وہ میں نے ادھار پہ لیا ہے اب اس کی بھی ریکارڈنگ مجھے کرنی کیوں کہ میرے پاس ایسٹ جو میرا مال ہے جو میں نے بیچنا ہے وہ بڑھ گیا پچاس ہزار سے لاکھ روپے کا ہو گیا اور اس کے اگینسٹ مجھ کو ابھی ادائیگی کرنی ہے تو جس کو میں نے وہ پیسے ادا کرنے ہیں اس کے اکاؤنٹ کو اس مد کو میں کریڈٹ کر دوں گا کہ جی لائبلٹی ریکارڈ کر دوں گا تو صاحب جب پیسہ خرچ ہو تو کوئی ایسے میں ریڈکشن ہوگی یا ایسٹ کریٹ ہوگا جب ایسے میں انکریز ہوگی تو یا تو کیش میں ریڈکشن ہوگی یا لائبلٹی ریکارڈ ہوگی اب یہ باتیں ہمیں یاد رکھنا ہے کیونکہ یہ باتیں جو ہے یہ آئندہ انہی پہ ہم نے اپنے کام کو بلڈ اپ کرنا ہے سو so, آج کے لیکچر میں ہم نے بہت ساری باتیں جو ہے وہ کی ہم نے شروع کیا بات اپنی کہ ڈبل انٹری کیا ہوتی ہے سنگل انٹری اور ڈبل انٹری میں فرق کیا ہوتا ہے ایسٹ کیا چیز ہوتی ہے بیلنسڈ ریکارڈنگ ہوتی ہے ایک ٹرانزیکشن کی دو سائڈ ہوتی ہیں ایک ڈیبٹ سائڈ ہوتی ہے ایک کریڈٹ سائڈ ہوتی ہے جب ہم بینیفٹ ریسیو کرتے ہیں تو اس کے ساتھ benefit, اس کے ساتھ جو ہے وہ دوسری سائڈ اس کی جو ہے اس کو بھی ہم ریکارڈ کرتے ہیں کہ جی کس سے بینیفٹ حاصل ہوا تو یہ تمام تر چیزیں جو ہے یہ ہمیں یاد رکھنی ہے کیونکہ یہ بیسک کانسیپٹس ہیں اکاؤنٹنگ کے اللہ اگلی دفعہ ہم یہیں سے آگے چلیں گے شکریہ